الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فغير للذين يبتبون الكتاب بيديه ثم يقولون هذا من عند الله یش تبوبی مما فلیما سورت البقر جتنی دفعہ بھی تلاوت کی جائے کم ہے بہت بڑی سورہ مبارکہ ہے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت قرآن کے مضامین کو آدمی کے علم میں باقی رکھنے کا باعث ہے اور اس کے عمل کو درست کرنے کا ذریعہ ہے ہمیں کبھی بھی قرآن کے لیے جو وقت ہے وہ کسی اور چیز کو نہیں دینا چاہیے باقی سب فرائض واجبات اور آدمی کی ضروریات اپنی جگہ پر مگر قرآن کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے یتن نہ ہوں حق خطلاوتی ہی وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اور تلاوت سے مراد بعض مفت سرین نے قرآن کی اتباع بھی لیا تو سورہ البقرا آپ کو جیسے معلوم ہے کہ اس دنیا میں جو مارکا ہے کفر باطل کا اس میں جو تین گروہ بڑے بڑے پائے جاتے ہیں ان کے ذکر سے اس سورہ مبارکہ کو شروع کیا گیا اہل ایمان پھر ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا پھر وہ بدنی عبادات میں نماز کے قائم کرنے والے اور باقی سب بدنی عبادات کو قائم کرنے والے اور اپنے مال میں سے وہ مما رضا ہم وہ خرچ کرتے رہتے ہیں گویا کہ وہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جس کے ساتھ انسان کا عمل اس ایمان کی تصدیق کرے عمل اس کی تقزیب نہ کرے جھٹلائے نہ اسے جس پر ایمان کا وہ دعویٰ رکھتا ہے بلکہ عمل جو ہے اس بات کی شہادت دے دے کہ واقع جس وید پر اس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے وہ اس کے دل کی گہرائیوں کے اندر جگہ پکڑ چکا پھر اللہ نے کفار کا بتایا کہ یہ بد نصیب اپنی تمام صلاحیتیں حق و باطل کی پرکھ تھی کھو بیٹھے اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور ان کے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو گئے سوا ان لم تن ذرا اب تو ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے ان کے اندھے دل اور ان کی آنکھیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کان جن میں گرانی ہے وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے دنیا کے لیے سب سے بڑھ کر تیز ہے اور پھر منافقین کا ذکر کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کس طرح تم میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں پھر اپنے یاروں سے ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہ کنارے پر رہ کر عبادت کرنے والے تو یہ تین گروہوں سے آج بھی دنیا بھری ہوئی ہے اور سارا قرآن انہی کی تفصیل ہے اور صورت البقرہ میں وہ امتیں جن کو پہلے اللہ نے اپنی کتاب کی امانت کا بوجھ اٹھوایا تھا جن کو وہ ذمہ داری اللہ تعالی نے سونپتی تھی جو اس وقت ہمارے پاس کیونکہ تحویل یا قبلہ کا ذکر بھی تو اسی سورہ مبارکہ میں ہے کہ قبلہ بدل دیا گیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا گویا کہ اب مکمل طور پر انہیں یہ بتا دیا گیا کہ تم قیادت سے قطعی محروم کر دیے گئے اور تم اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں راندہ درگاہ ہوئے اب یہ امت ہے اور ان کا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ و وسلم جو قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کی رہنمائی فپود کیے گئے ہیں اور انہی کے ساتھ مل کر انہی کی داری میں نجات ہے تحویل قبلہ کی آیات ہیں پھر بنو اسرائیل کے وہ جرائم جن کی وجہ سے وہ رانجا درگاہ ہوئے وہ خوب ایک ایک بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے موسا علیہ السلاط و سلام کے ساتھ یہ لوگ سب سے پہلے ان کے ساتھ رہنے کے باوجود فراؤن کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے بچھڑا پوج کر ہی چھوڑا حالانکہ پہلے انہوں نے کہا تھا جب یہ فراؤن کے ڈوبنے کا منظر دیکھ کر نکلے تھے تو لوگوں کو بچڑے پوچھتے ہوئے دیکھا تھا اج آلنا الحم کمال ہم ایک ہمیں بھی بنا دو اسلامی بچڑا تاکہ ہم بھی ان کی طرح مصروف ہو جائیں ایسا ان کے دلوں کے اندر شرف جو ہے وہ اثر پکڑ چکا تھا وہ اشری بو تھی کلو کی محبت ان کے دلوں میں جو ہے وہ رچ بس گئی تھی تو اس طرح سے یہ قوم برباد ہوئی پھر موسا علیہ سلاۃ وسلام سے اشتہار کرتی رہی جب انہوں نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا بقرہ جس پر یہ سورہ مبارکہ کا نام ہے پورا البقرہ تو انہوں نے کہا اتب تک ہم سے مذاق کر رہے ہو اور پھر یہ کہا لو مینا لا کا حتہ نارل ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جیسے تو اللہ کو دیکھتا ہے ہمیں دکھا حالانکہ وہ اللہ کو دیکھنے کے دعوےدار نہ تھے باوجود اس کے گستاخی کی انتہا ہے پھر اللہ تعالی من میں سلوا دیا تو کس طرح ان لوگوں نے اسے ٹھکرایا اور کس طرح ناشکری کی پھر صحرا کے اندر چالیس سال کے لیے بھٹکتے رہے پھر بھی ان کے اندر ایک اللہ کا تابے دار گروہ ہمیشہ موجود رہا وَمِنْهُمْ ہوں آئمت بِأَمْرِنَا لَمَّا امرینا وَكَانُوا صبروں کا وہ اہل ایمان تھا یہ نفاق کی روش اور یہ فص و فجور کی روش تھی تو کون رہتا ہے ایمان پر وہ رہتا ہے جو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر ایمان لائے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے آٹھ سال میں سورہ البقرہ کو پڑھا ظاہر ہے کہ وہ اول عرب تھے اور ان کا حفظ بھی شاندار تھا پھر آٹھ سال انہیں کیوں سرق ہوئے اصحاب رضوان اللہ علی مدمائن کا یہ طریقہ تھا آفر ابن تعمیر محلہ اپنے رسائل اصول و میں لکھتے ہیں جو ان کا رسالہ ان کی کتابوں سے نکال کر بنایا گیا ہے جب حابر رضمان اللہ علی مجمعین کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیات پڑھ لیتے تو پھر دیکھتے کہ ہم نے ان پر عمل کر لیا ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کی تفتیش کرتے اور اپنی زندگی کے تمام پہلو کھنگالتے پہ جس پہلو میں تاریکی ہوتی اسے اس روشنی کے ساتھ پوری طرح ہم کنار کرتے اور صفائی کرتے قرآن اس لیے حدلناس و بیناطن الدا القرقان تمام لوگوں کے لیے رہنمائی اگر سوچے یہ کفار جو اللہ کی دشمنی کر رہے قرآن کی طرف لوٹ آئے تو یہ ان کے لیے نجات ہے دنیا اور آخرت کی تمام لوگوں کے لیے رہنما ہر زمانے میں ہر مشکل میں یہ کتاب اللہ ہی کا حق ہے کہ وہ اس کتاب کو نازل کرے اور اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی جس طرح چاہے جس کو چاہے اور جہاں چاہے یہ کتاب عطا کرے اور اس کے ساتھ اس کے عمل کو مزین کرے کہ اتنی شاندار کتاب کے قیامت تک کے لیے تمام مسائل بڑے اور چھوٹے سب کا حل اس میں موجود ہے وہ بینات امن پھر یہ رہنمائی اس طرح سے کرتی ہے کہ صاحب قرآن بینات لیے ہوئے ہوتا ہے اس کے بین اور بینا بیدینہ کہتے اس دلیل کو جو کہ قطعی طور پر ناقابل طویل تعویل ہو اور اس سے دو مفہوم نہ نکل سکتے اس کا مفہوم واضح ہو بالکل ننگا چٹا ہو بینات ہے اس میں ننگے چٹے دلائل ہیں حق پر لہذا وہی شخص مومن اور مسلم رہ سکتا ہے جو دلیل پر ہو اور انسان کے اندر خطا اور نسیان ہے جیسے سورہ البقرا کو ختم کیا پھر ایمان پر آمن الرسول بما الجا علحم من و والمؤمنون ایمان لایا اللہ کا رسول اس پر جو نازل ہوا اس کے رب کی طرف سے اس پر اور مؤمنون اللہ تبارک و تعالی کی کتابوں پر اللہ تعالی کے فرشتوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لانے والے یہ لوگ جو ہیں کیا دعا کرتے ہیں آخر یہ سورا ایک دعا پر ختم ہوئی ہے رب نالا تو آفنا النسی نہ الفطان اور خطا کا اعتراف کرو تکبر کو کوسوں دور کر دو باوجود قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کے ہمارے اندر نسیان ہے اور ہمارے اندر خطا ہے نسیان کا علاج یہی ہے کہ انسان بار بار دوہراتا رہے اور قرآن ہے بھی ان آیات پر مشتمل جو متشابہ ہیں اور مفامیاں وہ دوہرائی جاتی ہیں بار بار یہ آتی ملتے جلتے مفاہین سارا قرآن براہ راست یہ بل واپس وقت کال اپ اور کیا خوب کہا علماء امت نے جیسے امام شاخی نے کہا رحمہ اللہ کہ صورت الاصر نازل ہو جاتی تو یہی کافی تھی مگر انسان کے نسیان کے پیش نظر مالک الملک وحدہ اللہ شریف نے ہمیں بڑا فرآم دیا وہ قزال کر اور آیتوں کو پھیر پھیر کر مفاہیم بیان کیے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اسے جگایا نہیں گیا مگر نسیان یہ بہرحال ہمارے ساتھ اور نسیان تو تمام انسانوں کی کمزوری اور فتح یہ دونوں کا اعتراف کرنا چاہیے تاکہ آدمی اس کے پیش نظر اپنے آپ کو چست رکھنے کی کوشش کرے یہ چند آیات ہیں فرت البقرا میں سے ان لوگوں کا رویہ ہے جو ان پڑھ اور اسلام کے دعوے دار ہوتے ہیں اور جاہل ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ اس کو اسلام کہتے ہیں جو اسلام نہیں ہوتا ان کا اسلام اپنے آبا کا دین ہوتا ہے سب سے مشکل مرحلہ آج بھی یہی ہے اور پہلے انبیاء رسول کے لیے بھی یہی تھا علیہ اصلاط اسلام ان لوگوں سے مقابلہ جو مقابلے پر اسلام کے دعوے دار ہو اور اسلام سے اتنے ہی دور ہوں جتنا مشرق مغرب سے مغرب مشرق سے دور ہے یہ وہ لوگ ہیں آئیے دیکھیں آج کے تناظر میں کہ کیا ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں وہ من ہوں اور ان میں سے یہود نصارہ میں بنو اسرائیل جن کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت دی اور انہیں چن لیا تمام جہانوں پر یا بنی اسرائیل سب جہانوں پر اپنے وقتوں میں چنی ہوئی امت تھے اور ان میں اللہ تعالیٰ نے جانے کیا کیا انعامات کیے اور ایسے ایسے لوگ بھیجے تالو جیسے جنہوں نے جانب کو قتل کیا اور داود علیہ سلاط اسلام اور دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام السلام کی مملکت کتنی شاندار اسلامی حکومتیں تھی بہت کچھ عطا کیا تو ان میں اللہ نے کہا ہوں امی ان میں ان پڑھ ہے امی اس کو کہتے ہیں جو لکھ نہ سکے لا یعلمون المون وہ کتاب تو نہیں جانتے کہ اللہ کی کتاب کیا نازل ہوئی نہ نا لکھنا جانتے ہیں نہ انہیں عقل ہے لا یعلمون المون کتاب کو نہیں جانتے اللہ کی اللہ امانی مگر بس ان کے ہاں آگ جو ہیں اپنی اپنے بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں اور اپنی جھوٹی امیدیں ہیں جو انہوں نے گھر رکھی ہے وہ نوم اللہ یا اور بس یہ ظنون پر چلتے یقین جو ہے اللہ تبارک و مطالعہ نے ان سے چھین لیا اور صرف بس ظنون ہی ظنون ہے جن کے پیچھے یہ لگے غم کہتے ہیں گمان کو ان کے پاس گمان ہے یقین سے رب جلال ول نے انہیں محروم کر دیا یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سے امانی کی تفسیر یہ ہے کہ یقونا بھی افواہ ہند یہ اپنے منہ سے جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور کہیں یہ تفسیر کی گئی کہ یہ لوگ سمجھ کچھ نہیں رکھتے اور بس سچ جھوٹ سب کچھ بکواس کری جاتے ہیں اور اس کے پیچھے صرف ان کی تمنی ہوتی ہے بس اپنی تمنا ہیں جیسے کہ آپ آج بھی سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو بخش دینا اور اس کے بعد وہ دین کی کوئی خبر نہیں دیتے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ سلاط و کے ساتھ جو وعدے کیے وہ ضرور پورے کرے گا یہ امانی ہے اور جو مرضی اسلام کا مقبوم بیان کرتے جاتے ہیں مثلاً ان کو کہا جائے کہ تم یہ شرک اور شرکیہ کام کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ اس پر ہم نے دیکھے اور ماں باپ کا نام فرمان تو جہنم میں جائے گا ان کو کہا جائے کہ اللہ کی فرما برداری کو تم نہیں سمجھتے وہ جواب یہ دیں گے کہ ماں باپ کا نام فرمان تو جہنم میں جائے وہ کس سے سنائیں گے ان کے پاس کس سے ہیں ان کے پاس نہ قرآن ہے نہ سنت ہے یہ تو امی ہے ان پڑھ جبکہ امی ہونا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی صفت ہے اس لیے کتاب وما کنتا تتلو من قبل ہی نہ اس سے پہلے تو پڑھتا تھا بن کتاب کسی کتاب کو ولا کا بجمین ہوگی تو اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی لکھتا تھا تاب المبتلون اگر تجھے لکھنا پڑھنا آتا ہوتا تو یہ لوگ کہتے کہ یہ نبی کہیں سے سیکھ کر آئے نبی علیہ الصلاط و کے لیے فخر ہے علماء نے کہا اور امتی کے لیے یہ بہت بڑا ایب ہے کہ وہ ان پڑھ ہو الا لا یہ کہ وہ اس عمر کو پہنچ چکا ہو کہ سیکھ نہ سکے اور پڑھ لکھے لوگوں میں علماء میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے لوگ پلک درست کر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا بہت بڑا فخر ہے ابن کثیر نے اس میں اس بات کو بیان کیا لہذا میں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ بات یہاں پر بیان کی جائے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ پھر کہتے اللہ کی طرف سے یہ ان میں ان پڑھے لکھوں کا ذکر آ جو ان کو سہارا دیتے اس گمراہی پر جو کھڑا کرتے ہیں یہ ان کے نام علماء کا حال ہے کہ کتاب لکھتے ہیں اپنی طرف سے اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں سے آئی ہے یہ اللہ کی کتاب ہے ایسے انہوں نے تورات کو اور انجیل کو تحریف کا جو ہے وہ نشانہ بنایا نیت کروں بھی مقصد کیا تھا کہ دنیا کا تھوڑا سا مول لے لیں عزت کے لیے بڑے عالم کہلانے کے لیے مال اکٹھا کرنے کے لیے مِّمَّا <أَيْدِهِن> بہت ہی برا ہے اور بہت ہی ہلاکت کا سامان ہے جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا وبئی مما یک اور بہت ہی برا ہے اور ہلاکت کا باعث ہے جو کچھ انہوں نے کمایا اللہ کی کتاب کیا آج یہ نہیں ہے الحمدللہ للہ سما الحمد للہ امت محمد صاحب والسلام کے لیے یہ آسانی ہے بنی اسرائیل میں تو انبیاء آتے رہتے تھے علیہ وسلاط وسلام اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی رسول آنے والا نہیں ہے جو بھی آئے گا وہ جھوٹا اور واجب القتل ہے مگر یہ اللہ نے انتظام فرمایا ہے کہ نبی علیہ سلاط وسلام کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت مکمل محفوظ رہے اور وہ آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح ان کے وقت میں محفوظ تھی ابن حضم رہیم اللہ ایک بہت خوبصورت دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ صلاح وسلم صحابر رضمان اللہ علیہ مطمئن کو براہ راست سنت کا حکم دیتے کہ نماز اس طرح پڑھو روزہ اس طرح رکھو اور زکوٰۃ اس طرح اتنی اتنی ادا کرو یہ کام نہ کرو اور یہ کام کرو براہ راست کوئی واسطہ نہ تھا یہ علم یقینی تھا بالکل یقینی تھا آبر رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا اسے دین سمجھنے میں شک کر سکتے تھے وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں اللہ کا نبی علیہ سلاط و السلام عبادات کے بارے میں حکم دے رہا ہے حرام چیزوں سے منع کر رہا ہے اور حرام اور حلال و سوائے اللہ کے کسی نبی مرسل کا حق بھی نہیں ہے علیہ مسلاط وسلام تو انہوں نے کہا یہ دین ٹہرا کہ نہیں دین ٹھہرا اس سے پوچھو یہ سنت کے من کر سے یہ جو کہتا ہے کہ سنت تو محفوظ نہیں جو کچھ ہے بس یہی قرآن ہے یہ بہت بڑا فتنا ہے اور عمل سے بھاگنے کے لیے آج لوگوں نے اس مصیبت کو بھی اپنے لیے گھیر رکھا تو کہتے ہیں ان سے پوچھو یہ دین ہے کہ نہیں یقیناً اسے کہنا پڑے گا دین ہے اگر یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلاطلام کے دین اور عبادات میں حلال اور حرام میں احکامات دین نہیں ہے تو اس سے بات نہ کرو یہ بےمان کا آثر ہے یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے بات کی جائے اور اگر یہ کہتا ہے دین ہے تو وہ صحابہ کے لیے تو محفوظ ہو وہ تو سیدھا نبی علیہ السلاۃ والسلام سے سنے انہیں کوئی شک نہ ہو میری باریاں ہے تو وہ دن سارے کا سارا مختلف واسطوں کے ساتھ ہو اور ان میں جھوٹے سچے سب ملے میرے کہتا ہے آن حاضہ اللہ کی ہم پناہ مانگتے کہ اللہ اپنے دین کو محفوظ نہ کر پائے جبکہ اس کا یہ وعدہ ہو کہ انا ماہلو نہ ضلع نہ ذکر و اننا الہ یہ ذکر یہ نصیحت ہم نے نازل کی اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لے لیا تو ذکر میں بھی وہ کہتے ہیں نصیحت میں کیا یہ نصیحت نہیں ہے جو نبی علیہ سراۃ اسلام کرتے تھے یہ نصیحت کے باہر کہو گے صرف قرآن کو نصیحت کہو گے وہ کہتا ہے کہ یقینا یہ آج بھی اسی طرح محفوظ ہونا چاہیے جس طرح اس دن تھا ورنہ ربیض الجلال جل ولی کرام نے جو فرمایا معذلہ اسطفل اللہ نعودب اللہ کو کر نہ پایا اور ایسا سوچنا وہ کفر ہے جس سے بڑھ کر کوئی کفر ہو نہیں سکتا صرف یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ عالمین کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد ہی مشقت اور سخت امتحان شروع ہو جاتا تھا ہمارے لیے یہ امتحان ہے کہ ہم اپنی عقل کو جو اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا کی ہے اس بات میں استعمال کریں کہ کون اہل حق ہے کون اہل دین ہے کون ہے جن کے پاس سے ہمیں صافی شافی اور محفوظ اللہ کے رسول کا دین ملتا ہے سنت کے ساتھ قرآن سنت اور وہ عطایف المنصورہ ہے جو اللہ نے قیامت تک کے لیے موجود ہونے کا اپنے نبی کی زبان سے ہمیں وعدہ دیا اور بشارت دی کہ لا کزال قائف فت البن امتی لاہرین الحق ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب ہمیشہ قائم اور موجود رہے حتہ تک قیامت کے قیام تک اور خوب دلیل ڈاکٹر اس نے اپنا ہمارے شفیق الرحمان نے اپنے لٹریچر میں لکھی کہ جب نبی علیہ صلاطلام میں یہ پوچھا گیا کہ الجماع کون ہے اہل حق کون ہے تو انہوں نے فرمایا ما انا علیہ الصحابی جس پر آج میں اس طریقے پر اور میرے اصحاب رضوان اللہ علی مجموعی وہ کہتے ہیں یہ کہ طریقہ ہی اگر ہمیشہ محفوظ نہیں رہنا ما ذلا تقصل تو اس طریقے کو بنیاد بنانا تو ظلم ہوا تو نبی علیہ صلاط السلام سے یہ امید رکھتے ہو کہ ایک چیز محفوظ ہی نہیں معمول ہی نہیں ملتی نہیں کہیں سے اور نبی علیہ صلاطلام فرما رہے مکیات ہے یہ معیار ہے یہ پیمانہ ہے یہ لے لینا پیمانہ اور پیمانے سے ناپ لینا کہ کون بندے ہیں جو صحیح چل رہے ہیں کون بندے ہی ایمان والوں کا راستہ ہے کون نفاق والوں کا کون کفر والوں کا پیمانہ کیا اللہ کے رسول علیہ صلاح اسلام کہ جو میرا صحابہ کا طریقہ ہے جب وہ طریقہ ہی محفوظ نہیں ہے تو فائدہ کیا اس کے بیان کرنے کا معاذ اللہ استفر اللہ ناؤد باللہ تو معلوم ہوا کہ لوگ پہلے بھی رہے ہیں الحمد اب یہ کتاب لفظوں کے اعتبار سے محفوظ ہے سنت لفظوں اور مفہوم کے اعتبار سے بلکہ عمل کے اعتبار سے بھی محفوظ ہے کہ اصفا فعال موجود ہے مگر تحریف کرنے والے کی ضرورت اتنی ہے فما اصب رحم الار کتنا بڑا حوصلہ ان کا آگ پر کہ ابن عربی کہتا ہے کہ مجھے نبی علیہ صلاط والسلام نے خواب میں آ کر کہا کہ یہ نہ ابن عربی یہ کتاب لے کر میری امت میں نکلو اور اپنی کتاب خصوص الحکم لکھی جس میں قرآن و سنت کے مفاہیم کو یوں بدلا کہ فرآن کو طاہر اور متحر پاک تھا اور پاک کیا گیا اور یہ جو کہا گیا قیامت کے دن قومہ ہوا اپنی قوم کو لے کر جائے گا اور آگ میں جہنم میں وارد کرے گا کہتا لے کر جائے گا خود واپس آ جائے گا ان کو جہنم میں ڈالائے گا اور یہ موسا علیہ السلاق و السلام سے زیادہ توحید کو پہچانتا تھا جو انا ربکم اللہ کہتا تھا اس پر یہ راگ کھل گیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں اور اس کو خصوصیات توحید کہتا تھا کہ سب کچھ ایک ہے دوئی بالکل نہ ہو اور بکواس کرتے باطل دو پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں میانے حق کو باطل نہ کر کے یہ بکواس کرتے ہیں بڑے میٹھے میٹھے اشار اور اصطلاحات اور پتہ نہیں کیا کچھ تو یہ لوگ آج بھی موجود ہیں جو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں حاضمن ان دلہ یہ اللہ کی طرف سے اور وہ جو تفصیل کرتے ہیں گمراہ کن وہ جو ٹی وی اور ریڈیو پر بیٹھ کے پوری دنیا کے سامنے قرآن پکڑ کر بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث کی تحریف کرتے ہیں اور ان کے مفاہین الجھتے ہیں بل احیام بلا قلعہ بلکہ وہ زندہ ہیں تم شعور نہیں رکھتے بس یہ آج کے سمجھتے ہمارے ہاتھ میں نہ آ گئے سارے شہداء زندہ ہیں اور زندگی انہیں وہ جو ہے دیتے ہیں جو زندگی قطعی طور پر ختم ہو چکی ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ متصف کرتے بلکہ زندگی کیا انہیں تمام اللہ کی صفات دیتے چلے جاتے ہیں اور یہ آیات سمجھتے ہیں یہ آیات ہماری ہیں وہ حضرات تو آج بھی یہ لوگ موجود ہیں لہٰذا اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھے اور اس کے سمجھنے کا سلسلہ جاری رہے یعنی بار بار اسے پڑھتے رہے ان ذکر تنف کیونکہ یاد دہانی معاملوں کو فائدہ دیتی وی اور پھر یہ کہتے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چاند دن تم انہدا کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی آہد کر رکھا ہے فلن یو خلیف اللہ کہ اللہ اپنے آہد کا خلاف نہیں کرے گا ام تکون اللہ مالا کا المون یہ ابن کثیر نے کہا ہم یہاں بل کے ہیں بلکہ تم جو کہتے ہو اللہ پر جھوٹ بولتے ہو تو وہ بات ہے جو تم نہیں جانتے تم نے بڑی ضرورت کی جو اللہ پر جھوٹ بولا یہاں یہ روایت لایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے پاس گئے گفتگو کے لیے اور وہاں پر ان لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ ہم آگ میں چند دن رہیں گے تم کیا سمجھتے ہو انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ تبارک و متعار کے ہم محبوب ہیں نہن ابنا یہ یہود کا قول ہے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں تو چالیس دن ہم نے بچڑا پوجا تھا وہ چالیس دن ہم نے آگ میں رہنا پھر ماں اللہ تقفر اللہ انہوں نے کہا پھر امت محمد آگ میں آ جائے گی صلی اللہ علیہ و وسلم یہ امانی ہے ان کے یہ دل کے ڈھکوسلے ہیں کہ جب ان کو شرف اور کف اور بدر اور فحاشی اور اریانی کے گناہوں پر لوگ اللہ سے ہیں ڈراتے معلوم سے اللہ نے گناہ گار معاف کرنا یہ انداز آپ عام دیکھیں گے گناہ گاروں کے لیے رب رحمان و رحیم ہے اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہ کر تنگ نہ کر تو یہ اللہ کی آیات کے ساتھ استحاظ ان کا انکار ہے اور ان کی توہین ہے کہ ان کو اس جگہ پر نہ رکھنا جس جگہ پر اللہ نے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ تو بالکل استعل لا رب اسلات اللہ نے نہیں کہا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ ان تم سکارا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو اس کو نہ پڑھنا اسی لیے ان آیات کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ نے کہا کہ تم کتاب کے بعد حصوں پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہو بلا من کا سیات وقت بلا ہاں جو کوئی بھی برائی کرے وہ احاطت بھی خطی اور برائی اسے گھیر لے حتیٰ کہ وہ مجسمہ برائی بن جائے ان غیر صالح جیسے نوح علیہ السلام تو کہا کہ تیرا بیٹا نوح غیر صالح برے اعمال کا مجسمہ ہے نیک عمل کی جنسی اس میں ختم ہو جائے تو یہ شخص کافر ہے مشرک ہے کیونکہ یہ ایسا ایمان اللہ کے انقابل قبول نہیں ہے جس کے ساتھ وہ کم از کم ضرور اتنے عمل دینا ہو جو آدمی کو اسلام میں داخل کرتا ہے جو اس چیز کا ثبوت مہیا کرتا ہے کہ یہ واقعی اسلام لایا ہے اور کافر نہیں ہے کافر سے جگا کرنے والا کم المام عمل تو اس میں ہو جس نے برائی کی اور برائی نے اسے گھیر لیا وہ مجسمہ برائی بن گیا اس میں اسلام کی کوئی صفت نہ اس کے قول فار ہوتی ہے نہ عمل سے پوری کی پوری وہی ساری اس کی صفات آدات اور معاشرت اور معیشت اور چال ہے زندگی کی جو کار کی ہے تو یہ جو شخص ہے الا اک اصحاب النار یہ جہنمی ہُھوم فی ہا خالد یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ولدین آمل عامل فالحا <الصَّالِحَات> وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اعمال صالحہ کا رنگ ان پر چڑھ گیا ان کے اعمال نے ان کے ایمان کا ثبوت پیش کر دیا الا اک اصحاب الجنا یہ جنت میں ہوں فی ہا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے ہاں یہاں اللہ کی رحمت زبردست بارش بن کر ہم پر برسی ہے کہ ایک طرف مالک نے ان کا ذکر کیا جو ایمان کا دعوی کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں وہ برابر ہیں جبکہ ان پر تق اسلام کی کوئی بھی خوبی جو ہے اس کا رنگ میں چڑھا وہ بنیادی خوبیاں جو انہیں کافر سے جدا کرتی اور اللہ کی توحید کا نبی علیہ صلاط اسلام کی اتباع کا تھوڑا سا کم از کم ثبوت تو پیش کرتی جو مسلمان کہلانے کے لیے درکار وہ بھی نہ ہوا وہ تو کفار اور بھی جہنم دیے اور دوسری طرف صرف اہل ایمان کا ذکر کیا یا یہاں گناہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت کی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اگر تم آج بھی توبہ کرو تو اللہ نے تم سب کو اک اچھا ذکر کیا صالحین کو بھی اور گناہگاروں کو بھی اس کا مطلب آخری سال موملین مسلمین جب جنت میں جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اس رحمت اور اس بشارت کی وجہ سے دل بڑے ہو جانے چاہیے کوئی مایوس نہ ہو اور فوراً خطا اور نسیان کا جو ہے تدارک کرنا شروع کر دے وہ مجھ میں بھی ہے آپ میں بھی ہے اسرائیل جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ پکڑا کیا وعدہ تھا لا کا مزون اللہ وبل احسانہ پہلی بار کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے معلوم توحید کا نمبر ہمیشہ ہی پیدا رہا وہ پہلی امت ہوں یا امت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے توحید کے اندر غفلت کی اس کا باقی سارا کچھ برباد ہے سب سے بڑھ کر احسان ربیض الجلال ولی کرام کا ہم پر مخلوق میں سب سے بڑھ کر احسان جو ہے وہ والدین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تو دین کے حوالے سے وزی القربہ اور جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کو اللہ نے تمہارے قرارتدار بنا دیا ان کا حق ادا کرو وداؤں اور وہ جو یقین ہیں جن کے باپ مر گئے والمساکین مسا مسکین جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی وقون سے خوشنا اور لوگوں سے اچھی کلام کرو اس میں علماء کا امر بالمعروف عروف اور نہ ان ملک سب سے پہلے شامل ہے اچھے انداز سے لوگوں کو برائی سے منع کرنا نیکی کا حکم دینا اور باقی تمام اچھی باتیں اس میں شامل ہیں برعقیم اصلاح اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو پھر فرمایا کہ اول تم پھر تم پیٹھ پھیر گئے تم نے جو ہے ان ساری باتوں کو بھلا دیا اللہ کلیلم سوائے چھوڑو تم میں سے بن تم اور اور تم تھے اعراض کرنے والے اللہ کے احکامات سے منہ پھیرنے والے معلوم ہوا کہ ہمیشہ تھوڑا ہی بندے ہوا کرتے ہیں اور تعداد کی کثرت کبھی فتح کا باعث نہیں بنتی فتح کا باعث بنتا ہے اللہ رب, رب العزت کے دین کے ساتھ تمسک دین کے ساتھ مضبوطی سے جمے ہوئے ہونا ایک اور وعدہ یاد دلایا اس کے بعد اس اخذ نا جب ہم نے تمہارا یہ وعدہ جو ہے پکا تم سے لیا لا تسکون دماغ کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہیں نبہ گے مسلم کبھی مسلم پر تلوار نہیں اٹھائے گا آپ کو پتہ دین اسلام میں بھی اس کو مسلم کا مسلم کو قتل کرنا یہ کف قرار پایا اور نبی علیہ السلط وسلام نے ہوا لا ترجعون لا ترز نہ لوٹانا با علی کفارا اسلام سے کفر کی طرف میرے بعد یا بری مبا علی کمر کا باز میں سے باز باز کی گردن مارنے لگے یہ بہت خطرناک فتنہ چوٹی کا فتنا ہے جو آج ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے مجاہدین کے اندر اللہ رب العزت انہیں اس فتنے سے محفوظ رکھے جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے ملاق کو خریدوں نہ اپنے لوگوں کو اپنی قوم کے اپنے دین کے اپنے یعنی فکری خاندان کے لوگوں کو اپنے گھر سے نہیں نکالو گے اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو اپنے ہم دین لوگوں کو سوم اقرار تم صرف تم نے وعدہ کا اقرار کیا نبی کے ذریعے علی خلا تو تما ان تم تش حضون اور تم اس پر گواہ تھے یعنی پورے ہوش و حواس سے تم نے اس وعدہ کو اپنے انبیاء اور رسل کے ساتھ پکا کیا تم انتم تم ہا اے تم ہی ہو تخا تم کہ تم اپنے ہی لوگوں کو مسلمانوں کو قتل کرتے ہو تو من اور اپنے میں سے ہی ایک مسلمانوں کے گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو دیکھ گھر کر ہو. اور تم گناہ کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ ان پر چڑھائی کرتے ہو اور دشمن کو ان پر اکساتے ہوا اگر تمہارے پاس وہ آ گئے قیدی بن کے تو اب تم ان کو فری دے کر چھڑا بھی لیتے ہو وہ محرم علیہ اخراج ہوں حالانکہ ان کو نکالنا تمہارے لیے اپنے بستیوں میں سے اپنے گھروں میں سے یہ حرام تھا اب اتو منون اباد الکتاب کیا تم کتاب کے بعد اس پر ایمان لے آئے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کر رہے ہو فما جگا فال کا بن کم اس کا اس کے سوا کوئی بدلا نہیں ہے جزا اس کے سوا کوئی نہیں ہے تم میں سے ایسا کرے اللہ خز جم س حیات کہ دنیا کی زندگانی میں اسے اللہ کی طرف سے ضلیل کر دیا جائے اللہ حمید مثنا کریام و یوم القیامت یور علا اشد ال آزاد اور روز قیامت وہ شدید ترین عذاب میں لوٹا دیا جائے وہ ملبافرین عما عملوم اور اللہ غازی نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو یعنی وہ جن کا عمل سامنے آ گیا کہ انہوں نے مسلمانوں پر کفار کو ابھارا کفار کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف اور انہیں قتل کروایا وہ تو ظاہر ہو گئے دنیا پر بھی اگر کسی کے دل میں یہ ارادہ تھا اور ارادہ لیے ہوئے مر گیا تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جس کا ارادہ یہ نہیں تھا اور غلط فہمی سے وہ ان لوگوں کے اندر دھر لیا گیا جیسے مجاہدین سبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات کسی شخص کو جاسوس سمجھ بیٹھتے ہیں وہ جاسوس نہیں ہوتا تمام اسلامی جنگوں میں ایسا کبھی نہ کبھی ہو جایا کرتا تھا جیسے صبا نہ کہا صبا نہ وہ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ سمجھ سکے انہوں نے کہا ہم نے اپنا دین بدل لیا یعنی اسلام میں داخل ہوئے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ سمجھے اور ان کو قتل کر دیا تو نبی علیہ اللاۃ والسلام نے کہا اللہ نہ خالد کے اس فیل سے بری تو خارج رضی اللہ تعالیٰ سے یہ غلطی جو ہوئی تو اللہ ان کے دل کو جانتا ہے کوئی شخص اس سے نہ گھبرائے کہ کسی فتنے میں اگر وہ مارا بھی گیا اللہ نے فتنوں سے محفوظ رکھے عامر تو اللہ اس کا اجر کبھی ضائع نہ کرے گا وہ ماہ غاز اور جس نے ارادہ کیا برائی کا اور پکا ارادہ تھا وہ حباست کر نہ سکا تو اللہ اسے بھی جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے الا اکل ناشتہ رب الحاط اور اصل یہ سارے کام ہوتے کیوں ہیں دنیا کی زندگانی کو آخرت کے بدلے خریدا جاتا ہے ورنہ اگر آدمی اقراہ کی حالت میں ہو تو اللہ کے ہاں رخصت ہے قفر کی فلاں یو خف و ان ملازاد ان سے آزاد کم نہ دیا جائے گا بلا ہن جن اور نہ یہ مدد دیے جائے یہ جو واقعہ نقل ہوا ہے یہ اس طرح ہے کہ تفاسیر میں یوں نقل ہوا کہ مدینہ کے اندر تین گروہ تھے یہود کے بنو قینوقا بنو نذیر اور بنو قریضہ یہ بنو قریضہ کہا جاتا ہے کہ اوس قبیلہ کے ساتھ ان کی دوستی تھی انصار میں سے اور اوس کا سردار سات بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور باقی جو بنو قینوقا اور بنو نذیر تھے یہ حضرت کے دوست تھے اور بعض نے الٹ کہا کہ یہ اوس کے تھے اور دوسرے حضرت کے تھے دو قبیلے اوس کی طرف ایک قبیلہ خزرج کی طرف تھا تو یہ جب آپس میں لڑتے اور آپ کو پتا ہے کہ بے شمار لمبی لڑائیاں تھیں انصار کی بھی مسلمان ہونے سے پہلے اوس و خزرج مدتوں سے لڑ رہے تھے تو یہ جو ان کے حلیف تھے دوست تھے یہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ یہودی تھے اور دونوں یہودی ہونے کا دعوی کرتے تھے یعنی دونوں اسلام پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مگر اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر یہودی یہودی کو قتل کرتا یعنی مسلمان مسلمان کو قتل کرتا اس لیے کہ یہ اوس کے ساتھ ہے اور ہم حضرت کے ساتھ ہیں اب قتل کرنے کے بعد جب لڑائی بند ہوتی تو کچھ یہودی ادھر پکڑے جاتے کچھ یہودی ادھر پکڑے جاتے پھر ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے اور پھر انسار ان سے پوچھتے کہ تم کیا کر رہے کہتے یہ اللہ کا حکم ہے یہ توراف میں حکم آیا ہے کہ قیدی کو چھڑاؤ اللہ نے اس کا بہت زیادہ اذر رکھا ہے تو تمہیں کہ تم لڑے کیوں تو اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا کیا آج بالکل وہی بات نہیں ہو رہی کہ کافروں کو مسلمانوں پر ابھارا جاتا ہے اس لیے کہ یہ مسلمان اس ملک کی سیاست کے ساتھ ہے وہ مسلمان اس ملک کی سیاست کے ساتھ ہے اور وہ مسلمان اس گروہ کے ساتھ ہے وہ اس گروہ کے ساتھ اس بنیاد پر اپنی سیاست کو نبھاتے ہوئے حتیٰ جو یوسف کر جو بہت بڑے عالم میں لا رہی ہے جو بہت بڑے عالم میں انہوں نے وقت کے ضرور سے متاثر ہو کر اپنا دین ہی برباد کر لیا اور یہ فتویٰ دے دیا کہ وہ لوگ جو امریکہ کی نیشنلٹی رکھتے ہیں یا انگلینڈ کی نیشنلٹی رکھتے ہیں وہ ایک موادہ کر چکے ہیں ان کے ساتھ اور اس معدہ کو نبھانے کے لیے اگر وہ امریکہ کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تو جائے گا ان کے لیے ہاں البتہ اگلی صفوں میں نہ رہے پیچھے پیچھے رہے یہ بالکل وہ یہود والا معاملہ ہمیں آنکھوں سے دیکھنے کو ملا کہ ایک طرف معاہدہ کی خلاف ورزی کا اللہ سے ڈر ہے کہ قیامت کے دن پوچھ لے گا ایک طرف وہ حکم یاد ہی نہیں کہ مسلمان کافر پر جب حملہ افر ہوگا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا کافروں کی حمایت میں اور تمام علماء کو دو عالم بھی اس میں اختلاف نہیں کرتے کہ وہ کافر ہے اور مالک بھی کیا فرما رہا ہے کتاب کے بعد اس اوپر ایمان لاتے ہو اور بعض کے کفر کرتے ہو جبکہ یہ تو عمل ہے یہاں کون سا ایمان درج ہوا ہے یا تو عمل درج ہوا ہے گویا کہ یہ عمل کہ تم یہودیوں پر جن کو تم مسلمان کہتے ہو نکالنے کے بعد گھروں سے ان پر کافروں کو تظاہرون علیہ تم ان پر ابھارتے کفار پر کفار کی مدد کرتے مظاہرہ کرتے ان کے ساتھ مل کر ان کو مارتے ہو قتل کرتے ہو کہ یہ گویا کہ ایمان لانا ہے کفر اور کفر کرنا اللہ کے ساتھ اور ایمان لانا یہ ہے کہ تم فدیا لے کر انہیں چھڑاتے ہو یہ بھی عمل ہے اس عمل کو ایمان کہا اور اس عمل کو کفر کہا معلوم ہوا ابھی میں پڑھ کے آ رہا ہوں ایک کتاب کسی عالم نے لکھی ہے انصول تقسی پر اور اس کو بہت خوبصورت طریقے سے چھاپتا ہے اس میں حافظ ازم تہمیت ایک بڑی خوبصورت عبارت تھی وہ یہ تھی کہ جو کوئی عمل بھی کوئی بھی عمل ہو یا قول ہو ہمارے منہ سے نکلے وہ مزادہ من ایمان ہو ایمان کی اور اسلام کی ضد ہو انہوں نے کہا ضد کون سا قول ہے ان کا ضد وہ قول اور وہ عمل ہے جس عمل اور قول کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کی توہین اللہ تعالیٰ کے دین کا استخاق اس کو کم کہنا دوسروں کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کا انکار اللہ کے دین کے ساتھ ٹھا یہ اس کال کے اندر مزمر ہو اس کال کے اندر سموسہ بنا کے ڈالا گیا ہو اب یہ بات اس میں کون سی شک کی گنجائش باقی ہے کہ ایک حاکم میں اللہ رب العزت کے دین کا جو حکم ہے اس کو تو سات کر دیتا ہے مثلا یہ کہ اللہ کے دین کا توحید کے واسطے سے یہ حکم ہے کہ اگر ایک عورت کا خامد مشرق ہو جائے کافر ہو جائے اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور حاکم کا فرض ہے کہ اس کو اس سے جدا ہونے میں مدد دے اور اگر دوسری جگہ وہ نکاح کرنا چاہے وقت گزارنے کے بعد تو اس کو نکاح کرنے دے استرائے بٹن کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ نکاح کے بغیر اس خامن مرتد ہو گیا مشرق ہو گیا قبر کوج ہو گیا وہ قرآن کو بدلی کتاب کہنے لگا اس کا نکاح ٹوٹ گیا اس نے استرائے بٹن کیا دوسرے سے شادی کی اب وہ پہلا عدالت میں چلا گیا ان کی عدالت میں جو کہ سراسر ضلالت ہے اس میں چلا گیا اور جا کر اس نے کہا میرے نکاح پر اس عورت میں نکاح کیے جبکہ اس کا نکاح شرآن ٹوٹ چکا تھا اور اس کا شرک ایسا تھا پہلے خامن کا کہ کوئی سے مشرک کہنے میں شرماتا نہیں تھا اب اس عورت کو سزا دینا یہ افتہاد نہیں ہے اللہ کے قانون سے اللہ کا قانون تو یہ تھا کہ اس کی مدد کی جائے کہ یہ غنڈا اب اسے تنگ نہ کر سکے اور یہ اس سے چھٹکارا حاصل کر کے جہاں چاہے شادی کر لے اب اس نے بےچاری نے ایک نیک کام کیا پاکیزگی کے لیے اب اس پاکیزہ عورت کو بھی زانیہ کی فاشا کی سزا دی گئی اور اس مرد کو بھی بدکار کی سزا دی گئی یہ اللہ کے قانون کی توہین کو متضمن ہے کہ نہیں توہین لیے ہوئے ہے کہ نہیں استخفاف اس میں شریعت کا کم مقام دینا شریعت کو اس کے قانون کے مطابق ہے کہ نہیں اور انکار کس کو کہتے ہیں یہ کفر نہیں تو کفر کس کا نام ہے یہاں پر اللہ تعالی نے ان کو گھروں سے نکالنا اپنے دین دار بھائیوں کو یہودیوں کا گھروں سے نکالنا پھر ان کا خون بہانا پھر ان پر کافروں کو مدد دینا سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کفر قرار دیا اور فدیہ دے کر چھڑانا اس کو ایمان قرار دیا افاطو میرون باد کتاب و تک پرونا باد فضیہ ادا کرنا کوئی عقیدہ تو نہیں ہے عمل ہے کون کہتا ہے فدیہ فدیا ادا کرنا عقیدہ یقین ہم دل میں ہے عقیدہ کہ ہم فدیہ اس لیے دے کر قیدی چھڑا رہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا یہ تو دل کا معاملہ ہے عمل جو ہے اس عمل کو اللہ تعالی نے ایمان کہا اور اس عمل کو اللہ نے کفر کہا معلوم باز امال جو کہ ضد ہو اسلام کی اور ضد ہو ایمان کی ضد ہو توحید کی وہ اعمال کفر کہلاتے ہیں جو ضد نہ ہو بالکل الٹ نہ ہو بلکہ ایمان کے ساتھ بھی آدمی سے سرزد ہو سکتے ہو جیسے جھوٹ چھوٹا موٹا غیبت بدکاری شراب یہ ایمان کے ساتھ بھی انسان سے خطا اور نسیان کے زمرے میں سرزد ہو سکتے تو یہ وہ گناہ ہے جو مخالف سے ضرور ہے ایمان کے ایمان کا الٹ نہیں توحید کے مخالف ہیں توحید کا الٹ نہیں اسلام کے مخالف ہیں اسلام کا الٹ نہیں یہ بات سمجھنے والی ہے یہ نواب کس ہیں نقص پیدا کرتے ہیں اسلام میں کمزوری پیدا کرتے ہیں وہ نواب کس ہے وہ اسلام کو ڈھا دیتے ہیں کیونکہ وہ اتنے زیادہ الٹ ہیں کہ یا وہ ہوگی یا یہ ہوگا یا دن ہوگا یا رات ہوگا یا دن کی بالکل روشنی ہوگی یا رات کی سیاہی ہوگی دن بھی ہے رات بھی ہے یہ نہیں ماننے کی بات ایک جگہ ایک وقت میں یہ دونوں نہیں ہو سکتی یا رات کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی اور کچھ نظر نہیں آ رہا لوگ گڑوں میں گر رہے ہوں گے یا دن کی روشنی اسلام ہوگا جو امال اس قسم کے ہیں وہ سب کفر کہلاتے ہیں تو یہ یہود کی خطرتیں جو نبی علیہ سلاط و نے ہمیں ہم پہلے سے خبر دی کہ تم ان کے راستوں پر چلو گے حتیٰ کہ وہ اگر کسی جانور کے بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے پوچھا گیا کون یا رسول اللہ فرمایا کیا یہود نے سرا کہا اور کون یہ یہود و نصارہ کی داستان اس داستانہ مبارکہ میں ان کا قصہ انتہائی اللہ تبارک و تعالی نے عبرت آموز طریقے سے ہمیں اختفار کے ساتھ سنایا ہے جسے سورت البقرہ کے بڑے فضائل ہیں جس گھر میں پڑی جائے جادو اور شیطان سے وہ محفوظ رہتے ہیں اور سورت البقرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے انسان کو بہت بڑا فائدہ روز محشر میں دے گا جب وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں ہوگا تو یہ سورہ مبارکہ اس کی مدد کرے گی صاحبان بنے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن خوب سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان میں اور اللہ ہمیں اپنی زندگی کے تاریخ پہلوؤں کو قرآن سے روشن کرنے کی توقیق